یا یو المزمل رابطہ مزمل بالجن توحید کے بعد ترغیب بلالقرآن ذکر رسول کے بعد ذکر خاتم و رسول، پہلے رسول کا ذکر تھا اسی طرح کو مل کو بھی نہ لما کام عبد اللہ کے ساتھ رکھتا ہے خلاصہ ترغیب بل القرآن تسلی خاتم الانبیاء تخفیفات برائے مقلز بھی ناس فرضیات اور فرائض مومن یا مزمل میرے محرم اس ان آیات کا شان نظور یہ ہے کہ ایک دفعہ مکے کے کافی اکٹھے ہوئے دار الدوا کے اندر وہ دار الدوا تھا کہ باپ العمرہ کی طرح تھا وہاں وہ مشورہ کرتے تھے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 کہیں تو نہیں ہے اس کے دن کتاب کسی نے کہا شاعر لگو کا بھی نہیں شیر کوئی اس کے اندر نہیں ایک آدمی نے کہا جادوگر لکب دیا جیسا ہے تو دوسرے کہنے لگی یار جادوگر نہیں معلوم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جادو کے اندر یہ تو اثر ہے نا کہ آپس کے اندر جدئی پیدا کر دیتا ہے جادو ہوتا ہے سر یا نہیں جادو سری اور ہوتا ہے کسی پہ کیا جائے تو لڑائی پیدا ہوتی ہے میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو ساحر اور جا دوں گا یہ ای ایسا کلام پڑھتا ہے جس میں کیا ہو جاتی ہے جو جدا باپ کافر ہے کا پھر گیا پھر مسلمان ایک بھائی کافر ہے کیا ہو گیا بھسلمان. تو حضور کے لیے ساحر کا لاب تجیز کیا میرے حضرت کو پتہ چلا آپ مغموم ہو گئے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 انہوں نے عرض کیا حضرت ناراض ہو کے چلے گئے کاف تلاش کرتے کرتے دیکھا مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور بدن پہ کا لگی ہوئی تھی مٹی لگی ہوئی تھی آپ نے میرا کمیا با تھوڑا مٹی کا باپ اٹھی رہا محبت کا کلمہ چاہا یہ وہی ہے جوہد مزمر خطاب تانیس یہ محبت کا خطاب ہے کتاب تانیس اے کپڑا اوڑھنے والے قوم مل ہے یہ حکم تحجد ہے اور ترغیب الال قرآن ہے حکم تحجد و ترغیب الاقرآ بھائی ابتدا میں تحجد کیا تھا فرض تھا اور اختیار دیا گیا حضور کو چاہے سلسلہ تحجد پڑو کتنی بھی تعیرات چاہے آدھی رات تحج پڑھو چاہے سلسین تحجل پڑھو دو سو رات کے تحج ایک سو زمین کرو چار تاج رکھو کو وہی لات ہے حکم تحجر و ترغیب را کو مل رہا ہے قیام کرو رات کا مگر تھوڑا حصہ قیام کرو رات کا بغیر تھوڑا حصہ آرام کرو یہ نسو ہو آدھا اس کا کہ نسو کو بدل بناؤ اللہ سے کہ رات کا جو ہم قیام کریں کتنی کریں پر میں مسئل تو نسپ لین کیا ہو گیا اور کلیل کے اندر باقی کتنا بچا نس بچ جاؤ یہ کلیل ہے نا کلیل اس لیا سے کہا گیا کہ ساری رات عام طور پہ نیند کی جاتی ہے نا تو نشچ عیسائی عبادت کے اندر آ گیا تو کیا سمجھتا ہے آدمی یار آپ تو تھوڑی نیند کرتی ہے کو مل رہا ہے اس کا معنی کوم نش فل رہا ہے مانا کیا بنے گا قیام کرو آج رات اویلیبل ہو یا نش سے کم کرو تو نشچ سے کم کیا ہوا تھوڑا اوزد آ ہے یا نیش سے کیا کرو پڑھا دو کتنی ہو گیا جی سلسین برت تل قرآن ترتیلا کیرا قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو تحجل میں قرآن پڑھو کس رات آہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا انا سلتی کا قول شکیلا حکمیں تحجل یہ تہج کا حکم ہم نے کیوں لگایا اس لیے کہ آپ ریاضت کریں آپ کیا کریں ریاضت کریں اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنائیں اس لیے کہ آپ کے اوپر قول سکیل آنے والا ہے کیا یہی قرآن پاتی وہی نازل ہوتی رہے گی تو اپنے آپ کو عادی بناؤ مشقت کا ان سلوتی عرب قوم شکیلا حکم تحج جو کہ اللہ تنبر بے شک ہم ڈال رہے ہیں تیرے اوپر بات بھاری پرانا ناش یا تلائے اللہ تنور کتنی جی دو دوسری الت یہ ہے کہ رات کو اٹھنا جو ہے نا یہ لفظ کے اوپر بھاری ہوتا ہے کوئی لفظ چاہتا ہے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 تو اکیلے ہونے میں بڑا مزہ آتا ہے الفاظ بھی کا نکلتے ہیں آپ شاپ اچھے ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی فلوت میں بڑا مزہ آتا ہے ان اللہ نمبر بے شک اٹھنا رات کا یہ زیادہ سخت ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے لیے اے وطان کا مانا نفس کو روندنا کچلنا وق و مکیلا اور زیادہ درست ہوتا ہے بولنے کے تلفظ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اے کتنی رتیں آ جی دو ان کا پنڈہ سب طویلا اللہ تنبر جی کتنی تین تیسری اللہ تحت کیا ہے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 تو رات کو انتخاب کیا گیا تحجب کے لیے بس پر اسم کا اصول کامیابی نمبر ایک صرف تحجب پہ اتفاق نہ کرو بلکہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا کیا کرو کیا کرو ذکر کرو اور ذکر کر نام رب اپنے گا بتبتہ لے تبدیلا اور کٹ جا ما سوا سے طرف کس کے अल्लाह के कट जाना कट जा मा सिवासी तरफ अल्लाह के कट जाना बाबा सबसे रिश्ता छोड़ बाबा रब से रिश्ता जोड़ भाई तुम जो कुरान पढ़ने आए बैठे हो तमाम से कट के नहीं आए घर बार छोड़ रिश्तेदारें छोड़ अपने दुकान छोड़ तजारतें छोड़ सबसे कट के कहां जुड़ गए अल्लाह के साइस को कहते हैं समझे اور کٹ جا کت سیوا سے طرف اللہ کیا رب اور مشرق مغرب وہ اللہ کون ہے رب ہے مشرق کا مغرب کا لا الہ لا اللہ پتہ خز وکیلا پس بنا تو اس کو کام صاف یہ سب جی اصول کامیابی ہیں بس پورے اسمربے کہ پتہ تب خز وکیلا کتنی کی تین بس پھر اللہ مایبل تسلی رسول ص اللہ وسلم فرمایا صبر کرو اوپر ان باتوں کو جو مشرق کہہ رہے ہیں اور چھوڑ دو ان کو چھوڑنا اچھا صبر جمیل کیس کو کہتے ہیں جی اللہ دِی لا شکایت مافل یہ ہے حاضر جمیل کہ لا انتقام ما حاجر جمیل کیس کو کہتے ہیں کہ لا انتقام اس کے ساتھ بدلہ نہ نہیں لیا ہے انتقام نہ نہیں لیا ہے آپ کی ایک آدمی کے ساتھ یاری ہے وہ یاری ٹوٹ جاتی ہے تو انتقام لو گے حاجر جمیل کرو گے حاجر جوڑ انتقام لو برنی بل مقز بھی یہ زجر ہے اور فرمایا جو لوگ آپ کی مخافت کر رہے ہیں نا ان کو میرے حوالے کر دو اللہ نے کہا کہ اپنی مخالفین کو میرے حوالے کر دو میں ان سے حساب کتاب دوں گا اور چھوڑ دوں مجھ کو اور ان لوگوں کو جو جٹھلاتے ہیں صاحب عیش کے ہیں وہ محل ہوں کلیلہ اور موہ لات کو تھوڑی مدد دیں آپ صبر کریں انتظار کریں ان کو میرے حوالے کریں میں کیا کروں گا ان کے ساتھ انالا انکال میں جہیما تخویف اخروی میں اس کو گرفتار کروں گا کیا مرجی بے شک نزدیک ہمارے بھاری بیڑیاں بھی ہیں بھائی انقال کہتے ہیں کہ جو قیدی ہوتے ہیں نا جیل میں ان کے پاؤں میں لوہا ڈالتے ہیں نہیں وہ لوہا ڈالتے ہیں کیا ہوتی ہیں بیڑیاں ہوتی ہیں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 ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے پھر اڑیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ پہلے ٹیلے رواں یعنی ریت کے ٹیلوں کی طرح رواں ہوں گے رواں کا وہ نا ریت جیسے گرتی رہتی ہے اسے. ٹیلے رواں انار اور سلنا ہے رسولہ اس بات رشال بے شک بھیجا ہم نے طرف تمہارے رسول کو حضرت رسول عظیم الشام علیکم اس کا مشہور مانا کیا ہے کہ تمہارے اوپر قیامت کے دن کہا دیں گے ایک مانا لیکن میں جس کو ترجیح دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب دنیا کے اندر حق بتانے والا شاید ان کا کیا مانا تمہارے اوپر گواہی دینے والا اس دنیا میں تبری کرنے والا حق بتانے والا جیسا کہ بھیجا ہم نے تب کے رسول کو پاسا فراون رسول اناد فرآن بس بے فرمانی کی فراون نے رسول گی بس پکڑا ہم نے اس کو پکڑنا صاحب کہ اس کا انجام ہے اناد کا پکا ہے تخویف اخروی کونا تخوی میں نے فرآن کو بھی پکڑا اور تمہیں بھی پکڑ سکتا ہوں تم بھی نہیں بچ سکتے میری گرفت سے بس کیوں کر بچ سکتے ہو تم اگر کفر پہ قائم رہے عذاب یومین یوم سے پہلے عذاب مقدر ہے اور عذاب یومن کو کس کا مقول بناؤ گے بتائیے اونف تک کا پس کیسے بچ سکو گے تم اس دن کے عذاب سے وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بنا دے گا بچوں کو بوڑھے بنا دے گا بچوں کو کیا بوڑھے تو بچوں کو بوڑھا بنا دینا یہ کنارا ہے اشتداد سے کیسے آ سختی سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا مت کہتے ہیں بچے کیا بن جائیں گے بوڑھے بن جائیں گے نا یہ کنارا کیسے آئے اس کی شدت سے ایک آدمی بٹ کو ملا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 آسمان پھٹنے والا ہوگا بیچ اس دن کے یہ وعدہ اللہ کا ہو کے رہے گا ان نہ تذکرہ تمبی ہے بے شک یہ تمام مضمون جو ہیں نصیحت کے مضمون ہیں پر جو شخص چاہے لے طرف اپنے رب کے کچھ کو راہ یہ تمبی ہے انڈا ربا کا یا لامو ناس فرضیا سے تحج پہلے کومل قوم کومل لائل کے اندر کیا تھا جی کوئی حکم تحجد تھا حضور پہ بھی تحجد فرض تھا صحابہ پہ بھی تحجد فرض تھا مت کے بعد ان آپ تحجد منسوخ ہو رہا ہے اب تحجد کیا ہو رہا ہے منسوخ ہو رہا ہے سنگے جیسا ناسک پر زیات تحجد کچھ عرصہ رہا تحجد فر بعض منسوخ ہوا بے شک رب تیرا جانتا ہے کہ بے شک آپ کھڑے ہوتے ہیں قریب دو رات کے تینسرات سلسرات یہ تین اختیار تھے یا نہیں اور تیرے ساتھ ایک گراؤ بھی مومنین کا تیرے ساتھ کھڑا ہوتا سکتا ہے جو کے لیے اور اللہ اندازہ کرتا ہے پورا رات کا دن کا عالمہ اللہ تو حصول کی علتن تن بارے میں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 پکرو مہادیو سر ان قرآر یہ امر لدب ہے امر لدب اس سے با اب تمہارے لیے مستحق ہے تاجو بس پڑھو جو آسان ہو قرآن سے عالم عن سی خون کو مرضا اللہ تنبر کتنی جی؟ پہلی اللہ تو یہ کہ تم نبھا نہیں سکو گے اٹھنا مشکل دوسری اللہ یہ ہے کہ بعض ادمی بیمار ہوتے ہیں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 آگے فرمایا تحجد منسوخ ہے لیکن یہ آکام باقی ہے اگلے آکام کیا ہے باقی ہے نماز باپ ہے یہ آگے فرمایا دیا فرائے زمنی فراض مومنی اور اصول کامیابی قائم رخ و نماز کو ایک دو زکوۃ کو نمبر دو قرض دو اللہ کو کرد اچھا نمبر تین وہ قدم وامی اس کے علاوہ جو ہی مقدم کرو گے اپنے لیے خیر کو کوئی دیکھی پاؤ گے اس کو نزدیک اللہ کے بہتر واضم اجرا اور اس کا سواب بھی زیادہ ملے گا بس تک اللہ اصول کامیابی نمبر کتنی جی چار تین تو گئے تھے نا معافی مانگ کرو اللہ سے بے شک اللہ پور ہوں میں بھائی ایک ترکیب سمجھ لیجیے کہ تاج اللہ ہوا خیران تو ہوا کے بعد کیا ہے و خیرن منسوب ہے نا تو ہوگا زمین فصل نکلو خیران کو لے ثانی تاج دوں گا کس کا, کا مغول ثانی آ پاؤ گے تم اس کو بہتر اس کا مغول ثانی ہے ایسے نہ کہنا کہ ہوا مبتدا اور خیران خبر